نجات کا دار و میدار ایمان اور عمل صالح پر ہے پیچھے بھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا اِن الدین آمن و لدین ہاد و صوابی من آمن بلّہ ولیم الخ کہ کوئی یہودی ہے ایسائی ہے بے دین ہے ایمان والا ہے کوئی تفریق نہیں من آمن اب اللہ ولیم جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا و صالحہ عمل نیک کرے گا یہی لوگ نجات پانے والے ہیں